منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلى أن أفرف ألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطويته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تقتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل ولنبلغنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المقتدون خذ ما بعد سوره البقره كذايات منه आपके सामने तिलावत की है عنايتوں الله تبارک وتعالى نے اہل ایمان سے خطاب کر کے فرمایا کہ ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع اے لوگوں ہم تمہیں ضرور و ضرور آزمائیں گے کچھ ڈر اور خوف سے گھوک اور فخر و تاخیر سے ملا لموا لی ولن کو مال دولت اور جانوں میں کمی کر کے مرا اور پھلوں میں کمی کر کے شرف سوابین اور پیغمبر صبر کرنے والوں کو آپ شارت سنا دیجیے خوشخبری سنا دیجیے اساحت میں اللہ اخباروں کو تعالیٰ نے تو اہم باتیں بتائیں پہلی بات یہ بتائی گئی اہل ایمان سے خطاب کر کے کہ یہ دنیا امتحان کا ہے آزمائش کا ہے امتحان کی جگہ ہے ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے اور پھر دوسری بات یہ بتائی گئی کہ ہماری آزمائشیں ہمارا امتحان ہم جو تمہیں آزمائیں گے ہم جو تمہارے ایمان کو ٹیسٹ کریں گے کن کن شکلوں میں آزمائش آئے گی قرآن نے کہا پیشے امن الخوف ہمارا امتحان کبھی خوف کی شکل میں آئے گا تمہاری زندگیوں میں اندیشوں کے شکل میں آئے گا تمہاری زندگیوں میں بیماریوں کا خوف دشمن کا خوف کاروبار میں نقصان کا خوف کئی طرح کے خوف اور اندیشوں کی شکل میں آئے گا اسی طرح سے کہا کام کسی کسی کی آزمائش بھوک اور فقر و پاتے کی شکل میں ہوگی ہم فقر و پاتے کے ذریعے سے آدم گے تمہیں دانے دانے کے لیے ترسنا پڑے گا پانی کے قطرے قطرے کے لیے ترکنا پڑے گا زندگی میں فقر و وافے کی دھوپ میں تمہیں کچھ مدت کھڑکنا پڑے گا دولت میں کمی کر کے آزمائیں گے تم میں سے کسی کسی کی زندگی میں ہمارا امتحان ہماری آزمائش اس شکل میں آئے گی کہ اس کی دولت میں کمی ہوگی اس کے مال میں کمی ہوگی اس کی تجارت میں نقصان ہوگا اس کا بزنس پڑ جائے گا لشیح من القوف والجوع ونقص من الاموال والانفس اور کسی کسی کی زندگی میں آتمائز اس شکل میں آئے کہ ان کے آئیزہ و آقارف ان کے گھر میں حادثات ہوں گے ان کے عزیز نے داغی مطارقہ دے جائیں گے گھر میں انتقال کا حادثہ ہوگا اور آخر میں فرمایا وَالْسَمَرَاتھ اور ہم تمہیں پھلوں میں کمی کر کے آتمائیں گے یعنی تمہاری جو کھیتی باری ہے کھیتی باڑی میں ضروری نہیں کہ ہر سال فصل عمدہ ہو کبھی ایسا ہوگا کہ تمہاری فصلیں غارت ہوں گی بارش نہیں ہوگی قید ساری ہوگی فصلیں تباہ ہوگی قرآن امتحان ابتلاح اور آزمائش کی مختلف شکلوں کو ذکر کر کے پیغمبر سے کتاب کر کے کہتا ہے وَبَشِّرِ اور اے پیغمبران امتحان اور ابتدا اور آزمائش کی مختلف شکلوں میں جو میرے بندے صبر کرتے ہیں راضی برادہ رہتے ہیں میرے فیصلوں کے آگے طرح تسلیم خم کرتے ہیں میرے ایسے بندوں کو شارت سنا دیجئے خوشخبری سنا دیجئے بھائیو یہ دنیا اور یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے یہ دنیا آزمائش کا ہے یہ دنیا اطلاع اور آزمائش کا ٹھکانا ہے یہاں جو بھی انسان آیا اس کو امتحان سے گزرنا ہے امتحان رب العالمین عموماً بندوں کا دو طرح سے لیا کرتا ہے ایک امتحان شکر ہوتا ہے اور ایک امتحان صبر ہوتا ہے رب العالمین نے اپنے بندوں میں سے بہت سو کو چن لیا ہے امتحان شکر کے لیے اور رب العالمین نے اپنے بندوں میں سے بہت سو کو چن لیا ہے امتحان صبر کے لیے یہاں آپ ہاں ہر انسان کی زندگی کو دیکھو کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جس کی زندگی میں یا تو شکر گزاری کا امتحان ہے یا تو اس کے جذبہ صبر و سوار قدمی کا امتحان ہے اللہ تعالی نے کسی کسی کو دنیا دی ہوگی دنیا کی نعمتیں بھی ہوں گی آرام, آرام، و راحت اچھی خاصی عزت و شہرت سب کچھ اتا کی ہوگی، ایسے شخص کے امتحان ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے اگر میری زندگی میں بیماریاں نہیں میں نے فکروں کو دیکھا نہیں میں نے غم دیکھے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب مجھ سے خوش ہے اور اب مجھے نوازا جا رہا ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے یہ رب العالمین دے کر بھی نوازتا ہے اور چھین کر بھی نوازتا ہے دے کر بھی آسماتا ہے اور چھین کر بھی آسماتا ہے جن کو اللہ نے دیا ہے جن کو اللہ نے نوازا ہے اور جو زندگی میں خوشیاں مسرتیں دیکھ رہے ہیں اور دولت کا ذریعہ جن کے उनकी پہ بہ رہا ہے ان کی زندگی امتحان شکر سے گزر رہی ہے اور وہ شکر گزاری کے امتحان سے گزارے جا رہے ہیں رب العلمی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری نعمتوں کو حاصل کر کے مجھے یاد رکھتا ہے کہ نہیں خوشیوں میں میں اسے یاد رہتا پابندی کرتا ہے رب العالمین عالمی امتحان شکر میں آزماتا ہے اور قرآن مجید نے امتحان شکر کا عام آن انسانوں کے امتحان شکر کا رزلٹ ذکر کیا کہا کہ وہ من و محادی شکو وہ خلی لمن عبادی شکور بہت کم بندے ایسے ہیں جو امتحان شکر میں کامیاب ہوتے ہوں امتحان صبر میں بہت سارے کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن امتحان شکر میں کامیاب ہونے والے بہت کم بندے ہیں اللہ نے کہا وہ خلی لمن عبادی شکور میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں عموماً انسان یہ ہوتا ہے وہ دولت ملنے کے بعد اللہ کو بھول جاتا ہے تندرستی کے ایام میں اللہ کو بھول جاتا ہے خوشیوں اور مسرتوں کے ایام دین سے دور رہتا ہے اس لیے اللہ نے کم رہے ہیں تو ایک امتحان, امتحان شکر ہوتا ہے اور ایک امتحان, امتحان صبر ہوتا ہے کسی کی زندگی میں فقر و فاقہ ہے کسی کی زندگی میں ٹینشن اور غم ہے کسی کی زندگی میں رنج و علام ہے کسی کی زندگی میں حادثات پر حادثات ہے کسی کی زندگی میں کاروبار کا نقصان ہی نقصان ہے کسی کی زندگی میں امراض ولن اور بیماریاں ہیں ایسے بندوں کا امتحان صبر ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کو امتحان صبر کے لیے چن لیا ہے امتحان صبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے اور یہ رب کی مشیت ہے رب کی چاہت ہے کہ وہ کس کا انتخاب امتحان شکر کے لیے کرے اور کس انتخاب، کے لیے کریں. وہ ہماری نہیں. رب اور کو کو کی جو اللہ تعالیٰ محبوب بندے امبیا رسول علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھی انہیں نوازا انہیں سب کچھ دیا یہ داؤد علیہ السلام ہے یہ سلیمان علیہ السلام ہے جن کو اللہ تعالی نے حکومت عطا کی خلافت عطا کی اختدار ادا کیا اختیار عطا کیا اور تانبے کا چشمہ ان کے لیے پہا دیا گیا لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا پرندوں کی بولیاں انہیں سکھائی گئی ہواؤں پہ انہیں किया गया उनकी گیا ان کی زندگی امتحان امتحان شکر سے عبادت تھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بغیروں کو امتحان شکر کے لیے سن لیا اور وہی دیکھو یہ زخری علیہ اسلام ہے جنہیں آرے سے چھیر دیا گیا ایو والے اسلام ہے جن کی زندگی امراض علل اور مصیبتوں غم جو میں ہوئی اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پیغمبروں کا انتخاب امتحان صبر کے لیے کیا مومن چاہے اس کا انتخاب امتحان شکر کے لیے ہو چاہے اس کی زندگی میں صبر کا امتحان ہو رہا ہو مومن وہ ہے جو ہر دو امتحان میں کامیاب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کے روایت میں فرمایا سہیب بن سنان رضی اللہ راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ذلك اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے مومن کا معاملہ بھی کتنا عجیب و غریب ہے ان نام رہو له لہو خری ایک مومن کے ساتھ زندگی میں جو بھی ہوتا ہے ایک مومن کی زندگی میں اس پہ جو بھی حالات گزرتے ہیں وہ حالات اس کے حق میں بہتر ہی ہوتے انجام کے اعتبار سے اس کے کاروبار میں ترقی ہو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بندہ اور یہ شکر گزاری اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے اور اگر اس کے کاروبار میں نقصان ہو وہ اللہ کے فیصلے سے راضی رہتے ہوئے صبر کرتا ہے اور یہ صبر کرنا اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے صحت اور تندرستی مل رہی ہے اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے اور اگر بیماریاں زندگی میں دیکھتا ہے تقدیر کا فیصلہ سمجھ کے اس سے راضی رہتا ہے زندگی میں خوشیاں مسرتیں آ رہی ہیں رب کا شکر گزار بنتا ہے اور اگر زندگی میں رنج و غم دیکھتا ہے تو رب کا فیصلہ سمجھ کے صبر کرتا ہے آپ نے فرمایا آج لی امر ممل مومن کا معاملہ کتنا ہی وہ غریب ہے اللہ اکبر. ان مومن کی زندگی میں جو بھی ہو جائے اس کے ساتھ وہ آخرت میں اس کے انجام کے سبات سے بہتر ہوتا ہے اِن صابت سر و سر راو شکر فکان خیر اللہ مومن کو خوشیہ پہنچتی ہیں اور مسررتیں ملتی ہیں آسانیہ ملتی ہیں زندگی میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے اور یہ شکر گزاری اس کے ہف میں بہتر ہوتی ہے وَن اصابت فو سر راو شکر اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے مصیبت پہنچتی ہے صبر کردہ ہے اور یہ صبر کرنا اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں مومن کے مقابلے میں یہ کافر ہے یہ نا فرمان ہے نعمتیں ملتی ہے نا شکرا بنتا ہے مصیبتیں آتی ہیں بے صبرا بنتا ہے زندگی میں کسی پر سکون نہیں زندگی میں کسی پر چین نہیں کافر اور نافرمان یا تو اللہ کا نا بن رہا ہے یا بے صبرا بن رہا ہے اور مومن ہے کہ سبحان اللہ یا تو وہ شکر گزار بن رہا ہے یا اللہ کا صبر کرنے والا بندہ بن اور دونوں ہی صورتوں میں اس کے حق میں بہتری ہی بہتری بھائیوں رب العالمین کا قانون ہے اللہ تعالی کی سنت ہے اللہ تعالی کا دستور ہے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے تو اللہ تعالی نے کائنات نے کو جن قوانین پہ استوار کیا ہے اس میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ جو بندے اس کی نظروں میں جتنے زیادہ محبوب ہوتے ہیں جو بندے اس کی نظروں میں جتنا زیادہ پیارے ہوتے ہیں جو بندے اس کی نظروں میں جتنے مقبول ہوتے ہیں رف العالمین ان کی زندگیوں میں انہیں اتنی ہی بڑی آزمائشوں سے گزارتا ہے یہ رف العالمی کا قانون ہے آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس, دنیا میں اس زندگی میں سب سے سخت امتحان سب سے سخت پیغمبروں کی ہوتی ہے تم ملم سر ولسل پھر جو شخص نیکی اور تقریبے میں جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا ہی زیادہ سخت ہوتا ہے یہ اللہ تعالی کا قانون ہے ابن مسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مت کرے نبی ثریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آ گیا بخار میں مبتلا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا آپ صلی اللہ علم کی آدت کرنے کے لیے دیکھا کہ بخار سے تڑپ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا بخار کا بدن بخار سے سخت گرم ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی اتنا شدید بخار کو آپ نبی ہے پیغمبر ہیں اور اتنا شریف بخار آپ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے انی او آک کیا میں یو آنکھ راجولا نی منی او آک کہا ابن مسوس تم میں سے دو آدمیوں کو بخار میں جتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے تنہا اتنی تکلیف ہوتی ہے تم میں سے دو آدمیوں کو بخار آئے تو دو آدمیوں کی ساری تکلیف مجھے اکیلے کو ہوا کرتی ہے میری بخار میں مجھے اتنی تکلیف ہوا کرتی ہے بھائیو غور کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے پرگزیدہ بندے ساری انسانیت کے سردار اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قانون رکھا عام انسانوں کے مقابلے میں بیماری میں تکلیف آپ کو زیادہ ہو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رب العالمی نے کائنات کو کن قوانین پہ استعمال کیا ہے Zindagi inke زندگی آزمائش है ہم چاہیں کہ زندگی میں ہمیشہ چین دیکھیں ناممکن ہے ہم چاہیں کہ ہمارے کاروبار میں ہمیشہ ترقی ہو ناممکن ہے ہم چاہیں کہ ہمیشہ صحت مند رہے نا ممکن ہے ہم چاہیں کہ زندگی میں ہمیشہ خوشیاں ملیں ناممکن ہے جہاں خوشیاں ملیں گی زندگی میں وہی غم بھی آئیں گے جہاں صحت اور تندرستی کے ایام دیکھے ہیں وہی بیماری کے عام بھی دیکھنے پڑیں گے جہاں ہم نے زندگی میں کاروبار میں ترقی دیکھی ہے وہی ہماری آنکھوں کے سامنے کاروبار کا اور ہر دو حالتوں میں رب العالمین ہمیں آزما ہے آزمائش ابتلا آزمائش امتحان جو کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے ابتلاح آزمائش کی پیچھے کئی حکمتیں رب العالمین کی پوشیدہ ہوتی ہیں سب سے پہلی حکمت ابتلاح آزمائش کا سب سے سب سے بڑا مقصد یہ ہے ابتلاح آزمائش سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے کون اپنے دعوی ایمان میں جھوٹا ہے قرآن نے کہا عليهم اعصب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يقتنعوا ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم ان الكاذبين كانوا قوم يساجدوا قران سوال کرتا ہے سورہ آپ سے مجھ سے اور ہر دور کے ایمان سے یہ سوال کرتا ہے قرآن کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ امن کہنے کے بعد ایمان کا دعوی کرنے کے بعد وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے ہم ان کو نہیں آپ گے ایسا نہیں ہو سکتا یہ امن کہنے کے بعد ربنا اللہ کہنے کے ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد زندگی آزمائشوں سے گزرنا ضروری ہے اس لیے کہ, الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُ اس لیے کہ ہم نے پچھلی امرتوں کو بھی آزمایا ہے اور تم کو بھی آزمائیں گے اس لیے کہ آزمائش سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کون اپنے دعویٰ ایمان میں سچا ہے کون دعوی ایمان میں چھوٹا ہے سونے کو جب سونے کو جب بھٹی سے جاتا ہے تو سونا اور خالص ہوتا ہے اس کے اندر جو بسرا ہوتا ہے مائل ہوتا ہے نکلتا ہے جب سونے کو آگ کی بٹی پہ چبایا جاتا ہے مومن کا معاملہ بھی یہی مومن کو جب ہاتھ نایا جاتا ہے ہوتی ہے وہ سے کے ان سے آزم ہوتا ہے سنے کے بعد خالص ہوتا ہے۔, مومن سے کے اس کا ایمان اور ہے اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے تو آزمائش کا ایک مقصد یہی ہمارے ایمان کا ہے وہ ابتدار آزمائش امتحان یا ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہے ہم اپنے دعوی ایمان میں سچے یا چھوٹے اور کبھی کبھی اللہ تبار کو اپنے بندوں کو اس لیے آزماتا ہے یہ ٹیسٹ کرنا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ بابا ایمان میں سچاج ہوتا ہے اس کا ایمان اس نے اپنے ایمان کی صداقت کی دسیوں دلیلیں اپنی زندگی میں بھی ہوتی ہوتی ہیں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی آزماتا ہے کہ ان بندوں کے درجات کو بلند کرنا مقصد ہوتا ہے ان بندوں کو جنت کے اعلیٰ مقامات کو فائد کرنا مقصد ہوتا ہے ان بندوں کو بڑا اعزاز دینا مقصد ہوتا ہے ان بندوں کو بڑے بڑے بڑا انعام دینا مقصد ہوتا ہے دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا ابراہیم اور رَبُّهُ ان کا تمبن <سمعون> سر کی آیت ہے یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو چند باتوں کے ذریعے سے آزمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور آپ سن چکے ہیں بارہ سن چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کتنی آزمائشیں آئی قرآن کہتا ہے تمبو <سمعون> ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب رہے ہر امتحان میں شیطان کو انہوں نے شکست دی اور اپنے رب کو راضی کیا قرآن کہتا ہے جیسے ہی ابراہیم اللہ تعالی کے رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں رفع کا جات ہے اللہ کبھی بندوں آزماتا ہے آزم آتا ہے کہ وہ مومن کامل ہے، اللہ ہے تاکہ اس کے دراجات کو بلند کر سکے اتنے احبان کی ایک حدیث اتنے احبان کی ایک حدیث بڑی عظیم حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل له تو ما بعمل فما يزال اللہ کیا فرماتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو جنت میں اونچا مقام دینا چاہتا ہے ایک بندے کو جنت میں اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے لیکن اس کی زندگی میں اتنی نیکیاں نہیں رہتی کی وجہ سے وہ اس مقام کا بن سکے اِنَّ لَهُ مَا بِعَمَلُ زید صرف اللہ اللہ مثلا کو سے ایک مقام دینا چاہتا ہے مگر اس کے پاس اتنی نیکیا نہیں کہ جن نیکیوں سے مستحق بن سکے تو اللہ تعالیٰ مستحق بنانے مکرو زید کی زندگیوں میں اللہ تعالی حادثات لاتا <سلام> لاتا <سلام> ہے ہے آزمائشیں ایسی باتیں وہ اپنی زندگی میں ایسے حادثات دیکھے گا ناگوار باتیں ہوں گی اس کی زندگی میں ناگوار حادثات ہوں گے اس کی زندگی میں اب وہ ان حادثات پہ صبر کرتا جاتا ہے صبر کرتا جاتا ہے جیسے جیسے صبر کرتا جاتا ویسے ویسے اس کے درجات اللہ کے پاس بلند ہوتے ہیں حتائیو بل رہو ہی یہاں یہاں تک کہ وہ اس مقام کا مستحق بن جاتا ہے آپ اس زندگی میں دیکھتے ہوں گے اتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں وہ عید ہیں کتابوں سنر کے پابند ہیں دین دار ہیں اللہ کی پوری ادائیگی کرتے ہیں باقی ادائیگی کرتے ہیں اللہ کے معاملے میں بھی وہ درست ہے اس کے باوجود ان کی زندگیوں میں دیکھیں گے گھر میں حادثات اور حادثے ہوئے جا رہے ہیں اس کی زندگی میں ٹینشن آ رہا ہے ایک بیماری سے کیا شفا مل کے دوسری بیماری کا حملہ ہو رہا ہے حالانکہ یہ بندہ ہے کہ جو حقوق اللہ کی ادائیگی میں بھی بات کی ادائیگی کی ہے ہے. یہ, یہ, یہ بندہ منتخب ہے یہ بندہ مقبول ہے یہ رب العالمین کا محبوب بندہ ہے رب العالمین اس کا اس رب العالمین کی نظروں میں محبوب ہونے کی وجہ سے رب العالمین سے آزما ہے اور بھائیو کبھی کبھی ہماری زندگی میں آنے ہماری زندگیوں میں آنے والی آزمائش ہماری زندگیوں میں آنے والا امتحان کبھی اس لیے آتا ہے کہ اس آزمائش کے ذریعے سے اس امتحان کے ذریعے سے ہماری زندگی کے پاس گنا ہوں گے زندگی میں ہم نے کچھ غلطیاں کی ہوں گی زندگی میں ہم نے کچھ پات کیے ہوں گے زندگی میں ہم سے کچھ خطائیں ہوئی ہوں گی رب العالمین ہمیں اپنی گناہوں سے اور ان خطاؤں اور ان لفظشوں سے بات کرنے کے لیے ہماری زندگیوں میں آگے ساتھ ہے بخاری کی دیکھو کیا فرما دیا اکبر فرمایا دنیا اللہ, کرو اذا عراد اللہ, اللہ اکبر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس بندے کے گناہوں کی سزا موت سے پہلے اسے دنیا ہی میں رہ دیتا ہے مہلوں کی گناوں کی سزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے پاس جائے تو گناہوں سے پاک ہو کر صاف ہو کر جائے اور ڈائریکٹ ملت میں جا سکے اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر خرادہ کرتا ہے اس کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دیتا کیسے دیتا آپ اس کی شکل میں بیماری کی تکلیف کی شکل میں ٹینشنوں کی شکل میں رنج و غم کی شکل میں کاروبار میں نقصان کی شکل میں تو کبھی کبھی یہ آتمائش ہے ہمارے گناہوں کا سسارا بنتی ہے یہ بیماریاں ہمارے گناہوں کا سسارا بنتی ہے سبحان اللہ اس لیے بخاری کی ایک اور روایت میں. بخاری کی ایک اور روایت میں اللہ کے بھی فرمانی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جس بندے کے ساتھ کا ارادہ کرتا ہے اس بندے پہ مصیبت نہیں لاتا ہے اللہ جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے یوسف اس بندے پر مصیبتیں لاتا ہے اس لیے کہ مصیبتیں آنے سے اس نے جتنی غلطیاں جتنے گناہ کیے یہاں سے پاک ہو کے جاتا ہے اور وَإذا عراد بھی آپ کے ان شاء اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا تو اس کے گناہوں کی سزاؤ سے دنیا میں نہیں دیتا اور وہ سارے گناہوں کی سزاؤ سے آخرت میں چکانی پڑے گی آخرت میں پائے اس میں محسرم بھائیوں شریعت نے سوچنے کا کیا انداز دیا ہے؟ اللہ کی قسم اس دنیا میں ایک مومن کے پاس ایک مسلمان کے پاس زندگی کے مختلف چیلنجز کا سامنا کرنے کا جو حوصلہ اور جو ہمت آتی ہے دنیا کے بہادر سے بہادر انسان کے پاس وہ حوصلہ نہیں ہوتا دنیا کا بہادر سے بہادر انسان اسلام کو چھوڑ کر غیر اسلام کو ماننے والے مزاح دنیا کے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں میں وہ صبر نہیں ہوتا وہ ہمت نہیں ہوتی وہ حوصلہ نہیں ہوتا جو حوصلہ کے اللہ کے پسند ایک مومن کی زندگی میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ایک ہے ایک مومن بیمار بیماریوں میں گھر کے مسکراتا ہے ایک مومن ٹینشنوں میں گھر کے مسکراتا ہے جبکہ ایک کافر اور ایک نافرمان اور ایک بے ایمان زندگی کے معمولی ٹینشن میں مبتلا ہو کر زندگی کی ساری خوشیاں بھول جاتا ہے حوسلہ سا ٹینشن میں لائق ہو اس رنج جو اور ٹینشن کی وجہ سے مومن کے گنا چڑھتے ہیں مومن کے گنا پار ہوتے ہیں اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا اگر کسی مومن کو راستہ چلتے ہوئے اپنی کی کی کی کی کی اتنی معمولی سی تکلیف پر گناہوں کی معافی کی بشانت سنائی ہے آج جو بڑے بڑے امراض بڑی بڑی بیماریاں ہیں جس میں ایسی تکلیف انسان مرنے سے پہلے مر جاتا ہے ذرا سوچو کہ یہ بیماریاں کرتی ہوگی اللہ پر پر. حدیث میں, حدیث. میں سن رکھی حدیث. لیکن ایسی حدیث ہے کہ جس کو بار بار سنانا چاہیے خاتون آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی نبی کریم سرزم کی خدمت میں کافان کہا یا رسول اللہ عمرات السورا کہا کہ اللہ نبی میں مجھے مرد لا مجھے بیماری لاحق ہے اور بیماری یہ ہے کہ میں پچھاڑی جاتی ہوں بے ہوش ہو کے گر پڑتی ہوں جسے ہم مرگی کی بیماری کیسے ہیں مرگی کی بیماری کیسے ہیں کی بیماری کیسے ہیں اس شکل کا کوئی مرض تھا آ کے کا رسول اللہ, اللہ مجھ پر یہ بیماری کا حملہ ہوتا ہے میں بے ہوش ہو کے گر پڑتی ہوں ذرا اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے شکا دیتے اللہ مجھے شفا دے دے ذرا دعا کر دے شفا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بی بی دیکھو چاہو تو میں تمہارے حق میں دعا کر دوں چاہو تو میں تمہارے حق میں شفا کی دعا کر دوں گا اور تمہیں شفا مل جائے گی لیکن ایک ایک اور اختیار بھی تمہیں دیتا ہوں ایک اور چوائس بھی میں تمہیں دیتا ہوں کہ بی اس بیماری میں تکلیف سے صبر کرنا شفا کی دعا نہیں کروں گا میں اس بیماری کی تکلیف سے سبر کرنا اور اس سبر کے بدلے میں میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اس بیماری کی تکلیف سے اگر تم صبر کر لو گی میں شفا کی دعا تو نہیں کروں گا اور تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کہاں یہ دو چوائس ہے کون سی بات چاہیے بتاؤ چاہے تو میں دعا کر دوں گا ابھی اور تمہیں شوا مل جائے گی یا نہیں تو میں دعا نہیں کروں گا اس بیماری کی تکلیف سے سبر کرنا تمہیں میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں خاتون نے بغیر سوچے ایک منٹ تاخیر کیے بغیر کہا اللہ کے نبی اگر آپ کی زبانی مجھے جنت کی گارنٹی مل رہی ہے مجھے شفا نہیں چاہیے مجھے شفا نہیں چاہیے دعا مت کیجیے میں بیماری کی تکلیف پہ صبر کرنے کے لیے تیار ہوں اللہ کے نبی اور کرنے کی بات ہے سبحان اللہ طبع صحابہ کی ایک ادنا سے باتوں حشی النسل کا مطلب یہ صحابۂ کرام اللہ کے یعنی مجمعین کے بھی طبقات ہیں ایک ادنا طبعے کی صحابی یا ایمان کا یہ عالم ان کے ایمان کا یہ ای عالم کہ سبحان اللہ جنت کی گارنٹی مل رہی ہے تو پھر جیسے تکلیف سے مرض کی بیماری کو تکلیف کرنے کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار آپ جانتے ہیں یہ کوئی معمولی مرض نہیں یہ ایسا تکلیف دینے والا مرض ہے کب حملہ ہو جائے کہاں حملہ راستہ چلتے ہوئے روڈ میں, ہو جائے جائے میں گینڈی مل رہی نبی کی زبانی تو کہا اللہ کے نبی میں بیماری کی تکلیف سے صبر کرنے کے لیے تیار ہوں مجھے شبا نہیں چاہیے ہاں بس کہا اللہ کے نبی اتنی درخواست ہے اتنی درخواست ہے کہ جب بیماری کا حملہ مجھ پہ ہوتا ہے میری محترم نو بہنوں تم سب سن رہی ہوگی آج یہ وہ زمانہ ہے آج وہ زمانہ ہے کہ آج کلچر کے نام پر تعلیم اور ایجوکیشن کے نام پر نوز بلّہ آج ہوش و حواس رکھنے والی اور بے حیائی اور اپنے جسم کی نمائش کرتی ہوئی پھرتی ہے گلی کوچوں میں گلیوں میں پارکوں میں پرشنوں میں حیا رکھا یعنی عقل رکھنے والی حملہ مجھ پہ ہوتا ہے تو بے ہوشی کے عالم میں ہوتی ہوں میرے بدن سے کپڑا ہٹ جاتا ہے, اتنی دی دی ہے کہ اس بے ہوشی کے عالم میں میرے بدن سے کپڑا ہٹ نہیں نہ پائے اللہ اکبر کیسی خواتین ہے, ہے بے ہوشی کے عالم میں بھی اپنے بدن کی نمائش نہیں کرنا چاہتی اور آج ہے کہ اپنے سور رکھتے ہیں نوزب اللہ تہذیب اور کلچر کے نام پہ اپنے بدن کی نمائش کرتے ہوئے پھرتی ہیں نوزب اللہ زمانہ کس قدر بدل گیا حالات کس قدر اور انسان کس قدر بدل گیا سوچنے کے انداز کس قدر بدل گئے اور انسانیت سے انسانی شرموہیا کس قدر رخصت ہو گئی نوز ہمارے دھرم بھائی یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں یہ بہت غور کرنے والا فکر دینے والا واقعہ ہے اس لیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے صحابہ سارا رضوان اللہ علی بات کے زمانے میں نبوی کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے جب بھی یہ خاتون گزر دی تھی کالی کلوٹی حکومت خاتون تو صاحبہ آپس ایک دوسرے سے کہتے کہ اگر دنیا میں کسی کو دیکھنا ہو تو اس خاتون کو دیکھ لو یہ دیکھو جا رہی ہے یہ جنتی خاتون ہے کہ لانے مبوت نے اس کے جنتی ہونے کی اور کی زندگی امتحان ہے زندگی میں آزمائش سے آئیں گی امتحانات آئیں گے بہر سورت ہر قدم رب العالمین کے فیصلوں سے راضی رہنا ہر سورت رب العالمین کے فیصلوں سے پروزاں رہنا اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں رب کی خوشی اور رضا ہے آ جانتے ہیں مشہور حدیث ہے وغیرہ کی روایت ہے کہ نبی یا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی مومن بندے اور کسی مومن بندی کے ننے بچے کی جان قبض کر لیتا ہے رو قبض کر اور رشتوں کو بھیجتا کہتا ہے کہ جاؤ میرا فلاں مومن بندہ اور بندی ان کا جو ننا سا بچہ ہے اس کی روح قبض کر کے لے آؤ اور رشتے آتے ہیں اس الہی کی تعمیل کرتے ہیں اس بچے کی روح قبض کر لیتے ہیں مہنی معصوم کی روک اب کر لیتے ہیں بچہ نا ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے ماں باپ بڑے لال سے بڑے پیار سے پال رہے ہوتے ہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے بچہ اور ایسے میں فرشتے سے روک اب کر روک اب کر کے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ رد کی. کی کی کی. کی کی. عمل کیا, کیا تھا انہوں نے کیا کہا بری سے کہیں گے پروگارا جب ہم نے میرے اس بندے کے نن معصوم کی رو قرض کی تو تیرے اس بندے نے سب سے پہلے کہا ہم سب سے پہلے اس نے الحمدللہ للہ کہا اپنے بچے کی موت کی خبر سنگے اپنے بچے کی موت کا حادثہ دیکھ کر اس کی زبان میں ہر شکایت نہیں آیا سب سے پہلے اس نے کہا الحمدللہ اور اس کے بعد کہا انجی اور حمیدہ کا سر جا اللہ تعالیٰ کہتا ہے آئے پرشتو تم میرے بندے کے بچے کی روح ارج کی اس کے دل کو ایسی تکلیف پہنچی فیصلے اس سے میرے سے وہ اس قدر راضی ہے اس مصیبت میں بھی وہ میری شکر گزاری کر رہا ہے میری حمد و نہ بیان کر رہا ہے ایفرشو جاؤ میرے اس بندے اور بندی کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس محل کا نام رکھو بیس الحمد بیت الحم نام رکھو ہمبو سنا کا گھر اور ہمبو سنا کا محل نام رکھو تو بھائیوں یہ اونچے مقامات ہیں یہ اعزازات ہیں یہ انعامات ہیں جو رب کے پاس ان لوگوں کو ملا کرتے ہیں جو زندگی میں آنے والے حادثات اور زندگی میں آنے والی اطلاع رازما آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں اور اس کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ تقدیر کا ایمان ہو رب کا فیصلہ منظر کے فیصلے کو اپنے دل کی ہر خواہش میں مقدم رکھ اور اللہ تعالی کے ہر فیصلے سے راضی پر رابی بربا رہے اور کبھی حرف شکایت نہ آئے آج میری اور آپ کی کمزوری یہ ہے کہ زندگی میں اس ذرا کی آزمائشیں آئی کہ فوراً زبان پہ حرف شکایت آ گیا زبان پہ حرف شکایت آ گیا اللہ سے شکوے کرنے لگے قدرت سے شکایتیں کرنے لگے یاد رکھنا زبان پہ حرف شکایت آنا یہ اس بات کی علامت ہے ماننا نہیں اللہ سے دعا نہیں کرنا اللہ سے لیکن جب وہ آ جاتی ہے تو صبر کرنا جب آ جاتی ہے تو اس کو, اس کو جو ہے بغیر کسی شکایت کے قبول کرنا اور اس پہ صبر کرنا رب, سے. رب کہنے اور سننے کو توفیق ادا فرمائے, فرمائے رب العالمین کا بارک اللہ, بارک اللہ بسم الله الرحمن الرحيم الملك الملك رب رحيم